کیسٹ نسخہ سکون بیان کی تاریخ ہفتہ 28 جمع اللہ سن چودہ سو سترہ ہجری ایک بہت بڑی خامی جس کو دین میں خامی اسلام میں خامی ایک بہت بڑی یہ ہے کہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ بہت سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں مگر اس کے بعد پھر جب ان کاموں میں کچھ نقصانات سامنے آتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں پھر کوئی سوچتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا کوئی سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا تھا ایسے سوچتے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں ہر وقت پریشانی پریشان رہتے ہیں اس کا طریقہ سمجھیے نمبر ایک تعلقات رکھیں دیندار لوگوں سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے یہ سوچیں کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو دیندار کو مقدم رکھیں خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں شادی وغیرہ کرنے کے جو رشتے ہیں دین داری کو سب سے مقدم رکھیں اس کی خاطر اپنے قریبی رشتے داروں کو چھوڑنا پڑے کنبے کو چھوڑنا پڑے پورے خاندان کو چھوڑنا پڑے اپنے باپن کے لوگوں کو چھوڑنا پڑے کچھ بھی ہو جائے دین داری پر ہر چیز کو قربان کر دیں نمبر ایک تو یہ ہے میں جو حاجر فی شبی اللہ جد فی الوی مرغم کثیرم یہ ہے تو ہجرت کے بارے میں جو شخص بھی فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر دین کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر جو شخص بھی اپنے ماحول کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی وصوعات پیدا فرمائیں گے بہت بڑی وضوحت اس پر تنگی نہیں آئے گی وسعت پیدا فرمائیں گے کتنی بڑی بشارت ہے موراضا منگل الارض بسعا اللہ کے ارضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ قیود کیوں کہ اپنے خاندان کا ہو یا اپنے وطن کا ہو خواب و بے دینی کیوں نہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے تو یہ نظریہ قالت ہے سيد سريع يتمنى فرما إن الذين تبفى هم الملائكة والالمي قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستغفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله غاسية فتحاجروا فيها فأولئك ما جهنم وساءت مصيرا فرما جب ہجرت کا حکم ہوا مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو بعض لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے ان کو اس آیت میں تمبی کی گئی ہے کہ یہ ہجرت نہیں کرتے جب ملائکہ جان قبض کرنے والے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ملائک ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی اسلام کا کھل کر اعلان کیوں نہیں کیا کیوں چھپائے رکھا خود کو تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کنہ مستا فی نہ فل ہم تو عاجز تھے اور ڈرتے تھے دشمنوں سے اس لیے ہم نہیں کر پائے فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین بسی نہیں تھی ہجرت کر کے چلے جاتے دوسری جگہ پر وہاں اللہ کی عبادت کرتے اسلام کا مظاہرہ کرتے اور جا کر جہاد بھی کرتے تو ہجرت کیوں نہیں کی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اللہ کی اردا حاصل کرنے کے لیے اور ایک خاص جگہ میں بند ہو کر کے بیٹھ گئے فقلا کہ اب ہم جہنم ان کی جگہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے یہ ہیں تو ہجرت کے بارے میں مگر میں یہ آیات اکثر بیان کرتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہر معاملے کے بارے میں یہی حکم ہے شادیاں ہوں یا یہ کہ دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا اور کوئی لین دین وغیرہ کے جو بھی تعلقات ہوں دینداری داری کو مقدم رکھیں اگر یہ کہیں کہ ہمیں وہ کچھ صحیح تجارت نہیں چل رہی تھی صحیح رشتہ دین دار نہیں مل رہا تھا تو آپ نے اس کو محدود کیوں کر دیا جہاں کہیں بھی آپ کو دینداری نظر آئے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو سب سے مقدم رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہ الماۃ الحربہ جمالی والی ہا والی جمالی ہا وال دینی ہا خور خور رشتے کرنے میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لوگ رشتے کرنے میں سب سے پہلے مال کو دیکھتے ہیں نہ جوانی نہ صحت نہ سورت نہ سیرت کیسا ہی بدصورت ہو کتنا ہی بڈھا ہو اٹھا چاہتا ہو کمر جھکی ہوئی ہو منہ میں دانت ایک بھی نہ ہو آنکھوں سے نازر نہ آتا ہو مگر مال ہو مال مال کی حواس نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے دوسرے دراجے میں حصب کو دیکھتے ہیں دنیا بھی عزت اہل دنیا کی نظر میں کوئی اونچا مقام رکھتا ہو تیسرے درازے میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں آخری درازہ میں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی جو ہیں جو رشتہ کرتے وقت صرف دین کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے فرمایا ہے کہ ریشتے کرتے وقت دین کو سب سے مقدم رکھو باقی چیزیں ساتھ ہو جائیں تو چلیے وہ چیزیں بھی نعمت ہیں دیندار کے پاس مال ہے تو وہ بھی اس کے دین میں کام, آ, کام آئے گا دیندار کے پاس جمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نعمت ہے دیندار کے پاس کوئی منصب ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں اسے اپنے منصب سے بجا سے کام لے گا وہ ساری چیزیں اس کے لیے دین میں معائن بن جاتی ہیں اور دیندار نہیں تو یہ ساری چیزیں فسق و فجور میں اور بے دینی میں معین بنیں گی دین کو سب سے مقدم رکھو یہ نمبر یاد رکھیں کام کرتے وقت سب سے پہلی بات دینداری ہے ایک حدیث اور سن لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اب القام الا اللہ تقی تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں متقی کے معنی وہ وہمی وغیرہ نہیں جس کی تفصیل کبھی کبھی بتاتا رہتا متقی کے معنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا اور وہ فاسق فاجر یا کافر ہے تو آپ اس کو کھانا نہ کھلائیں جو مہمان آ گیا اس کو تو کھلانا ہی پڑے گا کافر اس کو بھی کھلائیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ تعلقات رکھیں متقین سے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہی لوگ زیادہ تر آپ کے پاس آئے جائیں گے تجارت کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں دوسرے دنیا کے کاموں کی وجہ سے آپس میں آتے جاتے ہیں تو آپ اپنے تعلقات جب قائم کریں گے نیک لوگوں کے ساتھ تو پھر وہی وہ آئیں گے پھر انہیں کھانا کھلاؤ تعلقات ہی بے دین لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کا چوبیس گھنٹے جو کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھے گا جو بھی آیا بسکٹ اور چائے اور پھل اور جو بھی آیا جو بھی آیا اور خود بھی کہیں گے تو خود بھی کھا پی رہے ہیں وہ بھی آیا آپ کے باہر کھلاتے با با رہتے ہیں سارا دن تو بے دین لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو بے دین لوگوں کو کھلائیں گے ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ اپنا ہر تعلق ہر مرحلے سے پہلے ہر معاملے سے پہلے سوچیں کہ دین دار کے ساتھ نمبر دو کام کرنے سے پہلے استخارہ بھی کریں استشارہ بھی کریں استخارہ کریں سنت کے مطابق دورہ کرد نفل پڑھ کر وہ دعائے مصر پڑیں اس کے بعد اس دعا کے بعد کوئی خواب وغیرہ نظر آنا ضروری نہیں ہے وہ لوگوں نے ایسی خام کی باتیں بنا رکھی ہیں دعا استخارہ کا جو مضمون ہے وہی اس سے مقصود ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ یہ کام تیرے علم میں اگر میرے لیے دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے حال کے لحاظ سے استقبال کے لحاظ سے اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لیے نافع ہے تو مقدر فرمائے اس میں باڑہ کا تاطا فرمائے اس کے اسباب پیدا فرما دے اور اگر کسی لحاظ سے میرے لیے یہ نافے نہیں ہے مغر ہے خط دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے یا حال کے لحاظ سے یا استقبال کے لحاظ سے تو پھر اس کو مجھ سے ہٹا دے مجھے اس مجھے اس سے ہٹا دے اس کو مجھ سے ہٹا دے تو عالم ہے میں نہیں جانتا تو قادر ہے میں عاجز ہوں ان صفتوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اب یقین رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی ہے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ بہتر نتائج مرتب ہوں گے اس دعا کے قبول ہونے کا وعدہ ہے حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا اتنی تاکید سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیت اور فرمایا کہ خواب خواب منستخار جس نے استخارہ کر دیا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہے گا بس سنت کے مطابق استخارہ کرنا ضروری ہے انتخاب وغیرہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں آگے نتائج جو کچھ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو کچھ بھی مرتب ہو جائے اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے اور اسی کے لیے وہ اسی کو اپنے لیے نافع سمجھے یہ یقین رکھنا چاہیے اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہی میرے لیے نافع ہے تیسرا نمبر استخارے کے بعد یا ساتھ ساتھ استشارہ مشورہ کریں مشورے کے لیے چند شرطیں ہیں نمبر ایک کہ عورتوں سے مشورہ تو قطع نہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورے سے پائے پائیں گے اور جب تک تمہارے غنی لوگ مالدار لوگ سخی رہیں گے اور جب تک تمہارے حکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہے یعنی زندہ رہنا موت سے بہتر ہے اور جب یہ تینوں کام بگڑ ہے تینوں میں سے ایک بگڑ گیا مشورے ہونے لگے عورتوں سے اور کام ہو گئے بے دین شریر لوگ اور غنی مالدار لوگ ان میں آ گیا بخل جب یہ تین کام ہو گئے یا تینوں میں سے کچھ ہونے لگے تو پھر اس زندگی سے موت بہتر ہے پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے اس لیے عورتوں سے مشورہ تو عن نہ لیا جائے خاص طور پر شادی وغیرہ کے معاملات میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہائی ہی عورتوں کا کام ہے سارا انہیں کے سپرد کر دیتے ہیں یہ انہیں کا کام ہے یہ بالکل غلط ہے شریعت کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے انسان عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرے عورتوں سے بالکل عورتوں سے اگر پوچھنا ہو تو اس میں دو مسلحیں سامنے رہ کر تھوڑا سا پوچھ لیا جائے ایک مسلح تو یہ کہ ذرا سی دل جوئی ہو جائے تھوڑا سا اس کو خوش کرنے کے لیے بات تو تیری بالکل نہیں مانیں گے یہ تو دل میں طے کر لے تیری بات قطعا نہیں مانیں گے بس یہ یہ تو دل میں طے شدہ ہو آگے ذرا سی دل جوئی کے لیے بیگم میں صاحبہ کیا فرماتی ہیں یہ اسی طریقے سے تھوڑی سی بات تو ذرا سی دل جوئی ہو گئی ہے بعد بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بھی اللہ تعالیٰ بعض ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو بڑے بڑے اوقلاء کے ذہن میں نہیں آتی تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی سب صورتیں ہو سکتا ہے کہ عورتیں پر ذہن میں کوئی بات آ جائے تو تھوڑا سا دوسرے رخ تھوڑا سا غور کر لیں مگر اس کے رائے کو اس کے قول کو فیصل ماننا تو الگ رہا فیصلہ اس کے مطابق کریں یہ بات تو الگ رہی اس کو کچھ بھی باقت نہ دیں ماں لیے کہ دراصل جیسے بیگم کو پیار کر لیا تھوڑا سا ایسے یہ پیار کی بات چلیے کیا خیال ہے اگر وہ بات اس کی ماننا بھی اپنی عقل میں آئی مردوں کے مشورے سے تو ٹھیک ہے بیگم تیری بات صحیح ہے دیکھیے اور اگر نہیں آئی تو اس کو پیار کر دیں ٹھیک ہے تو ایسی صحیح ہے ماشاءاللہ تعالی بہت اچھی ہے کوئی بات ایسے کر کے تھوڑی سی اس کی دل جوئی کے لیے کر لیں زمانے کے لحاظ سے احکام میں تغیر ہو جاتا ہے کچھ یہ جو میں نے بات بتائی ہے تھوڑی سی بات پوچھ لیا کریں شریعت میں تو یہ بھی نہیں ہے شریعت میں یہ کہ پوچھو ہت عورتوں سے پوچھنے کی بات ہے نہیں مرد کریں آپس میں جب اس سے مشورہ آپ کو استشارہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ آپ کسی بھی نیت سے پوچھیں وہ تو غلط ہو جائے گا پوچھتے ہی کیوں ہیں بالکل مت پوچھو بس وہ زمانے کا تغیر ہے عورتیں عورتوں کو لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنے سردار اپنے بادشاہ بنا رکھا ہے تو اس سے اتار کر ذرا سی بات کہ چلیے ایک دم گرانے کی بجائے تھوڑی سی لیپا ہوتی کر دیں اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے زمانے کے تغیر سے ایسا ہوا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عن نہیں پوچھنا چاہیے اصل بات تو وہ ہے خاص طور پر رشتے جیسے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اتنی بات کہ کسی لڑکی کو دیکھنے گئے تو مرد اس کو تو دیکھ نہیں سکیں گے کوئی خاتون جا کر دیکھ لے دیکھ کر یہ بتا دے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے وہ بھی جو عورت دیکھنے جائے گی نا تو اسی شکر و سورج سے زیادہ دیکھے گی کہ اس کا فیشن کیسا ہے مال کتنا ہے اور وہ اس کو کیا کہتے ایڈوانس ہے یا نہیں وہ لڑکی ایڈوانس اپ ٹو ڈیٹ وہ ایسی ہے یا نہیں وہ تو ان چیزوں کو دیکھے گی عورتوں میں تو حب مال بہت ہوتی نا حب مال اور حب جاب بہت زیادہ وہ تو ایسی دیکھ کر کے لائے گی بعد لوگ یہ اگر بتاتے ہیں کہ بہو کو اگر ساس دیکھ کر لائے گی تو وہ چونکہ ساس کے ساتھ بہو کو رہنا ہے تو اگر ہم نے کہیں رشتہ کر دیا تو پھر وہ بیوی بی ہمیشہ لڑتی رہے گی دیکھیے ایسی, ایسی لے آئے ایسی لے آئے ایسی لے آئے وہ اس کی مصیبت اسی کے ساتھ جب کہیں کوئی کہ کار ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ تمہاری لائی ہوئی اپنی جان چھوڑانے کے لیے مرد ایسے کر لیتے ہیں یہ خیال بھی بالکل غالب ہے اس لیے کہ اللہ کے قانون کے خلاف کر کے آپ کسی بھی مسلح سے کام کریں گے تو وہ مسلح نہیں ہے نتیجہ اس کا عذاب ہی عذاب ہوگا کوئی مسلح اللہ کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتی ہے. دوسرے بات کہ عورتوں کے سپر جب گھر دیتے ہیں تو دنیا میں یہ بتائیں کہیں ساس اور بہو کا آپس میں نباہ ہوا کہہ دیں آپ کسی اپنی والدہ سے کو کہہ دے کہ جا کر وہ تلاش کر ہمارے لیے بیٹی تلاش کر کے لائیں آپ خود جا یہ ہے کہ آپ اپنی وہ بیگم سے کہہ دیں کہ اپنے بیٹے کے لیے ہم تلاش نہیں کریں گے تم تلاش کر کے لاؤ تاکہ بعد میں پھر وہ نہ گئی ایسی ہے اور ایسی اور ایسی ہے وہ تلاش کر کر کے جو لائے گی تو لڑیں گی تو پھر بھی وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ لڑیں یہ تو دنیا میں ناممکن ہے کہ وہ بہو ساس نہ لڑیں ناممکن تو نہیں ہے ناممکن نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تعالی ہمارے ساتھ اللہ کا کارن ہمارے ساتھ اللہ کا کرم ہے جب میں نے شادی کی تو والدین بہت خوش پہلے سے بھی زیادہ خوش رہے اپنے بچوں کی شادیاں کی تو ہم اللہ تعالیٰ یہاں بھی سارے سب خوش ہیں کوئی کسی کو کسی سے ذرا برابر بھی کوئی اشکال نہیں ہے اگر بات ہوتی ناممکن تو پھر تو یہ بھی نہ ہوتا مگر وہ عام طور پر ناممکن ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو وہ انوار میں اپنے پڑھائی ہوگا کہ شادی کے موقع پر میں نے کیا کیا اور کیسی کیسی دعائیں کی اور اللہ تعالی نے کیسی کیسی مدد فرمائی وہ تو قصہ ہو گیا اللہ کی رحمت ہو گئی عام طور پر کیا ہے آپ نے کہہ دیا بیگم سے کہ لڑکی تلاش کر کے آپ ہی لائیں یا داماد تلاش کر کے آپ ہی لائیں عورتوں کے ذمہ لگا دیے عورت میں تو آخری تین ہوتی نہیں ہے وہ کتنی تلاش کر کر کے لائیں اور جیسے شادی ہوئی دوسرے تیسرے دن پھر وہی قصہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں بہو بن کر آئی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب میں بہو اپنے گھر میں لائی تو بہو اچھی نہ اچھی نہ ملی یہ نہیں کہتی کہ میں اچھی نہیں ہوں بہو بن کر آئی تو ساس سے لڑتی رہی اب وہ اپنی بہو لائی تو اپنی بہو سے لڑ رہی ہے تو یہ نہیں تسلیم کرتی کہ خرابی اس میں ہے ادھر ساس سے بھی لڑتی رہے بہو سے بھی لڑ رہی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں بہو بن کر آئی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب اب ساس بنی اور بہو کو لائی تو بہو اچھی نہیں ملی وہ سارا اعتراض دوسروں پر وہ تو آپ کتنا بھی عورتوں کے سپرد کر دیں اپنی جان چھوڑانے کے لیے وہ تو لڑیں گی لڑیں گی لڑیں گی جب تک دین نہیں ہوگا تو لڑیں گی اور آپ کو بھی تباہ کریں گی خود بھی تباہ کو بھی تباہ اس لیے یہ نظریہ کے بعد میں جس کو وہ عورتیں لائیں گی تو ان کے ساتھ مسالحہ رہے گا وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ لڑائی تو ہوتی رہے گی یہ تین نمبر گئے پہلی بات تو یہ کہ دینداری کے تقاضے کو ہمیشہ مقدم رکھیں دوسرے یہ کہ استخارہ تیسری یہ کہ استشارہ استشارہ کی اہمیت استخارہ سے بھی زیادہ ہے اس لیے دوسرے نمبر میں کہنا چاہیے استشارہ اور تیسرے نمبر میں استخارہ قرآن کریم استخارہ کا ذکر تو نہیں ہے حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا بیان فرمایا ہے اور وہ بھی اتنی اہمیت سے جیسے کہ قرآن مگر نص قرآن میں استخارہ نہیں ہے استشارہ ہے اس لیے مشورہ مشورہ کن لوگوں سے اس کی میں بتا رہا تھا اول نمبر میں عورتیں کٹ گئے خاص طور پر شادی کے بارے میں شریعت نے عورت کو تو کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے نہ ماں کو نہ بہن کو نہ بیوی کو کسی قسم کا کوئی اختیار قطع عن شریعت نے نہیں دیا ہے. تو سوچیں کہ مسلمان ہیں مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے مقابلے کیا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کتنے ہی پارسا ہو کتنی ہی اللہ ہو کیسی ہی بسریہ ہو کتنی ہی ولایت کے درجات طے کر کے آسمان پر اڑتی ہو کہیں سمندر میں چلی جائے تو ایک ایک اس کا وہ جو قطرہ بھی اس کا وہ کہیں سے دامن نہ ہوتا ہو ایسی بڑی بلی ولیت اللہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شادیوں میں عورت کو کوئی اختیار نہیں قطع کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں کو جن کو شادی کرانے کے بچوں کا اختیار ہوتا ہے ان کو اولیاء کہتے ہیں اس کا مفرد ہے ویلی لڑکیوں کے لڑکوں کے شادیوں کے ولی کون ہیں یعنی کن کو اختیار ہے ان کی جمع اولیاء کون ہیں نابارغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور بالغ جو ہے اس کے لیے ولی کی رائے معلوم کرنا بعض غورتوں میں ضروری ہے بعض غورتوں میں ضروری نہیں ہے اس کی تفصیل تو فخار علماء جانتے ہیں بہرحال جہاں ضروری ہے جہاں ضروری نہیں اولیاء جتنے بھی ہیں وہ مرد ہی مرد ہیں کسی عورت کو رائے دینے کا اور کسی قسم کا کوئی اختیار قطع نہیں پورے خاندان کی عورتیں چیختی رہیں چلاتی رہیں سر پیٹتی رہیں جن کو شریعت نے اختیار دیا مردوں کو بس وہ کام کریں گے دوسرے کسی کے قسم میں کوئی اعتبار نہیں ہے ایک تو یہ قصہ عورتوں کا قصہ تو اس اشارے میں پہلے نمبر میں کٹ گیا مد پوچھو کچھ سے ایک حدیث عورتوں کے مشورے کے بارے میں اور سن لیجے دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن لن يفلح قوم ولو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے کسی معاملے میں کسی عورت کو مختار بنا دیا اس کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی لئی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی یہ جو بتایا گیا کہ عورتوں سے مشورہ نہ لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب معاملہ ان سے مشورہ نہ لے البتہ اگر عورتوں کا اپنا معاملہ ہو اس میں جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معاملہ کی رائے تو سب سے زیادہ راجح ہوتی ہے اسی طریقے سے کسی عورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہو تو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ راجح ہوگی بشرطے کے اصول شعیہ کے خلاف نہ ہو اس کے مطابق ہو حضرت والا نے دوسری محفل میں خواتین کی تسکین کے لیے ارشاد فرمایا کہ اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اور رشتے کرنے میں خواتین کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فیصلے ہیں خواتین کو اس میں اپنی خفت نہیں محسوس کرنا چاہیے جیسے جسمانی قوت اور دل کی شجاعت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے اور اس میں خواتین اپنی خفت نہیں محسوس کرتی۔ اسی طرح عقل میں بھی اللہ تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے اس میں خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی قصد نہیں اللہ تعالی کی طرف سے مسلح و حکمت اسی میں ہے یہ سوچ کر خواتین کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر خوش رہنا چاہیے دوسرے نمبر میں کہ یہ کہ جو ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو نیک ہوں بے دین آدمی تو وہ بے دینی کے مشورے دے گا دین دار وہ پکا دیندار ہو ایسے ویسے ڈھیلے ویلے دیں پکا دیندار ہو پکے کی صنعت لینا ہو تو دار میں نوز دکھا جائے تو ان شاء اللہ پہلے پتہ چلے گیا کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے ذرا سا تھرمامیٹر لگاتے ہم ذرا سا ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ولی اللہ معلوم ہو رہا تھا یہ تو ولی الشان نکلا تھرمامیٹر تھوڑا سا تھرمامیٹر لگوائے تو پتا چلے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں جس سے مشورہ کریں وہ دیندار ہونا چاہیے دوسرا نمبر رگ بھی کہہ دیا جاتا ہے مگر وہ اسی دینداری میں داخل ہے یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہو آپ کا خیر خواہ ہو یہ الگ سے اس کا کہنا محض ہے اس کی اہمیت کی بنا پر ہے ورنہ دینداری میں تو یہ داخل ہے اگر وہ خیر خواہی نہیں کرتا دوسروں کی تو وہ دیندار کہاں سے ہو چلیے چاہے اس کو الگ شمار کر لیں یا دینداری میں داخل سمجھ مزید اس میں یہ کہ وہ تجربہ کار ہو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں مشورہ لینا چاہتے ہیں اس کام میں وہ صاحب بصیرت ہو صاحب تجربہ ہو یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص جو نیک ہو کتنا بڑا ولی اللہ ہو بڑا بزرگ ہو بہت بڑا دیندار ہو اسے اس کام میں تجربہ بھی ہو یہ تو ضروری نہیں ہے تجربہ بھی ساتھ ہونا چاہیے استشارہ کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے استشارہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب معاملہ اپنے مشیروں کی بات قبول بھی کرے اس پر یہ لازم نہیں مشیروں میں خپورے کے پورے شرائط جو پہلے ذکر کیے ہیں مکمل طور پر پائے جا رہے ہوں تو بھی صاحب معاملہ کو اختیار ہے کہ وہ ان کے رائے کو قبول کرے یا نہ کرے استشارہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ معاملے کے مختلف پہلو نفع و نقصان کے سارے کے سارے سامنے آ جائیں مشیروں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مشورہ پر عمل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کو مجبور کریں بلکہ وہ اس کے رائے پر ہوگا کہ وہ معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے جو چاہے اپنے لیے فیصلہ کرے یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر جب طبیعت متوجہ ہو جائے تو پھر دل کی دھک دھک اور تردد کو ختم کر دینا چاہیے پھر حکم کیا اللہ ان شرائط کے بعد کہ سب سے مقدم رکھا آپ نے دینداری کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے استشارہ بھی کر لیا اور جن جن لوگوں سے استشارے کا حکم صرف انہی سے کیا دوسروں سے نہیں کیا پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے استخارہ بھی کر لیا یہ کام کرنے کے بعد پھر جب ایک بار نان ہو گیا تو پھر بعد میں لوگوں کے بہت زیادہ وہ خیالات ہو ارے ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے پھر اگر وہ کام ہو گیا تو کبھی تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو پھر وہ پیچھے کو پیٹتے رہتے ہیں ارے اگر ہم نے نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا یا اگر کوئی کام نہیں کیا یعنی شرائط کے پورا کرنے کے بعد پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش کر لیا ہوتا تو اچھا تھا تو اس یہ مرحلہ ہے انسان کی صداقت کے پرکھنے کا دین میں اس کو کتنا رسوخ ہے حکام شریعت کا کتنا پابند ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے یہ آخر میں یہ مرحلہ بہت مشکل ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سارے کام کر لیے اس کے بعد جب وہ کام کیا تو اس کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچے ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے وہ کام چھوڑ دیا اور بعد میں خیال ہے کہ دیکھیے دیکھیے وہ اگر ہو جاتا تو کتنی ترقی کر گیا اور کیسا ہو گیا کیسا ہو گیا سبحان اللہ ہم نے کیوں نہیں کہ ہم کر لیتے تو اچھا تھا اس قیوالات ہیں وہ بے دینی کی عدامت ہیں بے دینی صاف صاف بات یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق پورے پورے پوری پابندیوں کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں کوئی کام کر لیا اس پر زندہ رہے تو اللہ کے حکم پر ہے مر رہے تو اللہ کے حکم پر ہے فائدہ ہو رہا ہے راحتیں پہنچ رہی ہیں تو ہم نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے نقصان ہو رہا ہے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو ہم نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے آگے راحت اور تکلیف جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جیسے وہ رکھے گا ہم ہر حال پر راضی ہیں بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے تو کبھی زبان پر یہ بات آنا تو الگ رہی کبھی دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ اگر ہم یہ، یہاں یہ رشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑتے یا تجارت میں تو کبھی زبان پر یہ بات آنا تو الگ رہی کبھی دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ اگر ہم یہ، یہاں یہ رشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑتے یا تجارت میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرتے تو بہتر ہوگا کتنا نقصان ہوگا کبھی دل میں بھی بس نہ آئے اگر دل میں بھی بس آیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے صاحب صاف کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے آگے جو کچھ ہونا تھا وہ مولا کے اختیار میں ہے یہ تو کافروں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَمِن النَّاسِ مَن فوابہ تو فیطر تو نین خالبا دنیا بھل آخر اور بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تردد پر شروع میں دل میں تردد رکھتے ہیں اگر اللہ کا حکم مان سے ماننے سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہوا تو کہتے ہیں بہت اچھا دین ہے سبحان اللہ بہت اچھا اور نقصان ہوا کہتے ہیں یہ اس دن اللہ یہ دین بڑا منخوس ہے ایسے ایسے بکواس کرتے ہیں اس کی مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی آیت کی کہ وہ کسی نے اسلام قبول کیا تو اگر اس کے بیٹا پیدا ہو گیا تو کہتا ہے بہت اچھا دین ہے سبحان اللہ بہت اچھا اور بیٹی پیدا ہو گئی کہتے ہیں ارے اسلام لا تو مصیبت میں پھنس گئے یہ چھوڑو اس اسلام کو ایسے اسلام لانے کے بعد گھوڑی نے بچہ دے دیا گھوڑوں سے عارف کو بہت محبت تھی جہاد کیا کرتے تھے گھوڑی نے بچہ وچہ دیا اچھے تو سمجھا اچھی نظر ہے کہ بہت اچھا اصلاح اور اگر گھوڑی نے بچہ نہیں دیا تو کہتے یہ اسلام بالکل خراب ہے بالکل اس میں ایسے وہ دنیا کے اس کے تابے رکھتے ہیں تردد سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر یا جیے یا مرے مرنے سے زیادہ بات تو کوئی نہیں ہو سکتی نا تکلیف میں گزارنا تو الگ بات رہی مر ہی کیوں نہ جائے اس پر طرح برابر ایمان میں تردد پیدا نہ ہو اور یہ یقین رکھے کہ سب کو جو کچھ بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے میں حالات پر صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا اور نیکش کے لیے وہ حالات جو ہیں وہ کفارہ سیاحات بنتے ہیں باعث ترقی دراجات بنتے ہیں قرآن کریم کتنی جگہ پر بار بار وقوع وقی الفاص اللہ کے بندے ہر حال میں صبر کرتے ہیں بار بار صبر صبر صبر صبر کر تلقین اتنی زیادہ ہے اور فرمایا ولقل فی کے ہم نے تو انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا ہے مشقت دنیا میں مشقت اس کو اٹھانا پڑے گی عمور تشریع کے علاوہ عمور تکویدیا فخر و فاقہ طرح طرح کی مصیبتیں مصیبتوں کی پھر دو قسمیں ایک تو یہ کہ قدرتی مصیبتیں پہنچتی ہیں جیسے کوئی بیماری آ گئی یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا دوسری مصیبتیں کبھی کسی انسان سے پہنچ سکتی ہیں کسی کے ساتھ قائم کیا وہ ہر وقت میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ایک ملفوظ بھی عجیب سن لیجئے ایک مولانا صاحب نے مجھے بتایا اپنے خسر صاحب کا ملفوظ کہتے ہیں ہمارے خسر یہ کہتے ہیں کہ داماد جیسا بھی تلاش کر لو تلاش کرتے کرتے کرتے کئی <coughs> سال لگا دو پھر بھی جو ملتا ہے تو وہ کنجر کا کنجری ملتا ہے کہتے کتنا تلاش کر لو کنجر کا کنجری ملتا ہے میں نے میں نے ان مولانا صاحب سے کہا کہ آپ کے خسر نے سب سے پہلا کنجر تو آپ کوئی بنا دیا اس لیے کہ آپ بھی تو اس کے دباد ہیں نا تلاش کرتے کرتے کئی سال تلاش کیا تو آپ آپ اس کو ملے کنجر اور آپ کے ابا کو بھی کنجر کہہ دیا دونوں کو کنجر کہہ دیا تو آپ کی شرم نہیں آتی آپ اپنے خسر سے کہہ دیں کہ کیوں مجھے کنجر کنجر کا بیٹا کنجر کہہ رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے والقت خلاق انسان کو تو مشقت میں پیدا کیا ہے مشقت میں پیدا کرنے کے سارے مطلب لے لیں شریعت کے احکام ان کی بھی مشقت اٹھانا پڑے گی اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے میں دوسروں کو بچانے میں آپ کو مشقت اٹھانا پڑے گی دوسروں کو تبری کرنے میں نافرمانیوں سے روکنے میں آپ کو مشقت اٹھانا پڑے گی اسی طریقے سے دوسری مصیبتیں جو ہیں وہ خاص کسی انسان سے پہنچی یا قدرتی طور پر کوئی بیمار ہو گیا کوئی ایسی کوئی زخم وغیرہ کوئی آ اور ناکارہ ہو گیا بیکار کار ہو گیا تو اس میں انسان کم گھبراتا ہے کہتے ہیں یہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا چلیے ایسا ہو گیا کہ ناکارہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے اس کو تو ذرا صبر کر لیتے ہیں مگر کسی انسان سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ اس کو تکلیف پہنچاؤ خواہیاں بیوی بی ہوں یا اور کوئی رشتہ ہو یا اور کوئی الگ سے کوئی بھی تعلق ہو کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے سب سے پہلی بات کہ اس کے دل میں یہ ڈالا کس نے کہ اس کو تکلیف پہنچاؤ وہ تو اللہ نے ڈالا ہے پھر دوسرے درازے میں اس کو قدرت کس نے دی وہ بھی اللہ تعالی نے دی ہے جب اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اللہ ہی نے اس کو قدرت دی تو اس کو من جانب اللہ کیوں نہیں سمجھتے اگر اپنی کوئی غالاتی ہے تو اس سے تو کریں اپنی اصلاح کریں اور اگر غالاتی نہیں ہے تو کرتے رہتے ہیں گناہوں سے بچتے رہتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے میرے دراجات بلند کرنے کے لیے اس طریقے سے یہ معاملہ کر دیا ہے اسے اس میں میرا فائدہ ہے دراجات بلند ہو رہے ہیں دنیا میں تکلیفیں تو بڑی سے بڑی ہیں ہر تکلیف سے بڑھ کر دوسری تکلیفوں سے بڑھ کر دوسری تکلیف ہے اپنی تکلیفوں کو دیکھنے سوچنے کی بجائے دنیا کے حالات کو دیکھیں کہ دوسرے لوگ کتنی بڑی بڑی تکلیف میں مبتلا ہے بڑی سے بڑی تکلیف ہو اس پر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے بھی بڑی تکلیفیں ہیں مجھ پر بڑی نہیں ہے تو پھر بھی چھوٹی ہے اگر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے تو تین شکر لازم ہو جاتے ہیں ہر تکلیف پر تین شکر لازم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ دنیاوی تکلیف ہے دینی نہیں ہے خدا نخواستہ دینی نقصان ہوتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا وہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ تو دنیاوی تکلیف ہے دنیاوی تکلیف میں تو دنیا کا نقصان بظاہر نظر بھی آئے وہ تو آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے وہ تو فائدہ ہوتا ہے اس پر الحمدللہ للہ کہے دوسرے بات یہ کہ یہ تکلیف چھوٹی ہے ذرا دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں. اللہ نے بہت بڑی مصیبتوں سے بچایا چھوٹی مصیبت یہ تجھے تو ارے نا شکرے ناشکرے نا تجھے چھوٹی سی مصیبت پر صبر نہیں ہو پاتا اگر اللہ تعالی اس ناشکری کے بدلے میں تجبر کے بہت, بہت بڑا عذاب ڈال دیں پھر کیا بنے گا ایک خاتون ہر وقت پریشان رہتی تھیں بار بار ٹیلی فون کرتی رہتی تھی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی, پریشانی پھر میں نے اس کو بتایا کہ بہت ناشکری ہو تمہارے اندر ناشکری ہونے کا مرض بڑی ناشکری ہے اللہ کی نعمتیں نہیں سوچتی ہر وقت مصیبتیں سوچتی رہتی ہے نعمتیں سوچتی ہی نہیں اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے فون کیا کہتے ہیں کہ میں نے بہت موٹے الفاظ میں کاغذ پر لکھا ناش وہ یہ لے کر سامنے دیوار کے ساتھ لگا دیا اس کو دیکھتی رہتی ہوں اس سے اتنا سکون ملا اتنا سکون کے دل میں اتنا سعور بھر گیا کہ سارے غم جاتے رہے تو نہ شکر کی باتیں ہیں کہ انسان یہ سوچتا رہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے اللہ کے احسان اور اللہ تعالی کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں ابلا اللہ تخصوبہ ان نے انسان اللہ تعلوم تیسری بات یہ فرمائے کہ شکر واجب ہو جاتا ہے اس لیے کہ جیز و فیضا نہیں بے صبری کا مظاہرہ انسان نہ کرے چیخے چلائے نہیں اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اس کو کہتے ہیں جیز و فضا سے بچ گیا جیز و فضا کے مانا بے صبری کا مظاہرہ کرنا زبان سے دائر کرنا وہ بھی ہے اور دل میں سے خیالات لانا وہ بھی دل کا جیز و فیضا ہے اس سے اگر اللہ تعالیٰ بچا لے اپنے کسی بندے کو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیز و فض سے بچا لیا رضا برقضا کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فروا دی ہے ان چیزوں کو سوچ کر حالات جو کچھ بھی ان پر صبر کیا جائے اور پھر ایک جملہ دوبارہ لوٹا دوں کتنی بڑی مصیبت آ جائے یہ سوچے کہ میں نے تو کام کیا ہے اللہ کے قانون کے مطابق کیوں گزرتی ہے اللہ کے حکم پر تو جان دینے کے لیے تیار ہیں یا اگر مصیبتیں تھوڑی بہت آگے تو کیا ہوا خندہ پیشانی سے ان مصیبتوں کو برداشت کرے اور اجر کی توقع رکھے اجر کی امید رکھتے ہوئے جو کچھ بھی ہوتا ہے ان پر صبر کرے تو یہ مسلمان کا حال ہونا چاہیے اور اگر اللہ کے قانون کے خلاف کام کیے ہیں وہ شرطیں جو پہلے بتائی ہیں وہ نہیں کی ہیں پھر اگر بہت خوشی بھی نظر آ رہی ہے تو جس کا نتیجہ جہنم ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس خوشی سے کیا فائدہ اللہ کے رضا کے مطابق بڑی سے بڑی تکلیف اس کے لیے نعمت ہے اور اللہ کے رضا کے خلاف کرنے سے بڑی سے بڑی خوشی اس کے لیے عذاب ہے یہ یقین کر لیں اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے شروع میں ان شرطوں کی رعایت نہیں کی اور کچھ کام ہو گیا کسی کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ خشادی کا یا دوسرا بعد میں جب آداب آیا وہ کرچھلی چلانے والی ملی یا داماد ایسا کنجر کا کنجر مل گیا تو اس میں پھر اس کو حاطل آئی تو پھر اس کو سلجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ اب توبہ کر لے یا اللہ شروع میں ہم نے دینداری کو مقدم نہیں رکھا ہم نے دیندار لوگوں سے مشورے نہیں کیے ہم نے عورتوں سے مشورے کر کے کام کر لیے ہم نے اس کے مطابق استخارہ نہیں کیا ہماری یہ نالائقیاں نا فرمانی ان کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہم ایسا کام نہیں کریں گے ہماری حفاظت فرما تو اسی لمحے تک جو حالات اس کے لیے عذاب تھے آئندہ حالات بظاہر وہی وہ رہیں گے مگر وہ عذاب کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو رحم سے بدل دے گا فرق اتنا ہے کہ اگر عورتوں کے مشورے سے رشتہ کیا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات اور لڑائی لڑائی جھگڑے یہ اس حرکت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور اگر مردوں کے مشورے سے اصول شرعیہ کے مطابق رشتہ کیا ہو تو اس کے بعد اگر اختلافات پیدا ہو گئے اور کسی کو کسی سے تکلیف پہنچی تو اس پر صبر کرنے میں اجر ہے اس لیے یہ تکلیف بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنا دیتے ہیں اور اسی قسم کا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابھی دو تین دن کی بات ہی کسی نے فون پر بتایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں پر پابندی اگر لگاتے ہیں تو بچوں کا ذہن بند ہو جاتا ہے بگڑ جاتے ہیں بچوں کو آزادی دی جائے تو پھر کہتے ہیں ان کا ذہن کھل جاتا ہے پوچھنے والے نے یہ بتایا کہ ہمارا تجربہ بھی ہے ایسے لوگ تجربہ بھی بتاتے ہیں بچوں کو آزادی دے دو جو چاہو کرتے پھرو تو وہ بچے سدھر جاتے ہیں ذہن کھلتا ہے خوب پھلتے پھولتے ہیں اور روک کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا قانون ہے بچوں پر پابندی رکھو اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کا بچہ خدا نخواستہ کافر بھی ہو گیا فاجر ہو گیا ڈاکو بن گیا کچھ بھی بن گیا آخرت میں آپ کے پاس جواب موجود ہے یا اللہ میں نے تیرے قانون کے مطابق عمل کیا آگے اس میں اثر رکھنا یا نہ رکھنا وہ تیری طرف سے تھا میرے ذمہ جو کچھ تو نہیں حکم لگا تھا میں نے تو کر دیا آگے حضرت لوہٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکے بیوی بی کو مسلمان نہیں کر سکے لط علیہ السلام بیٹی کو بیٹے اپنے بیوی بی کو مسلمان نہیں کر سکے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو نہیں کر سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو نہیں کر سکے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا دیکھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو کیا ان کی تربیت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی تربیت میں کوئی نقص تھا طبیعت میں نقص نہیں دعا میں نقص نہیں کوشش میں نقص نہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت دکھاتے ہیں. تو اگر بچوں پر پابندی پورے طور پر شریعت کے مطابق پابندی بھی دعائیں بھی اور اپنی ہمت پر نظر کی بجائے اللہ پر نظر رہے یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حکم کے بندے ہیں نظر رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس کے بعد آلات کتنی بھی بگڑ جائے قیامت کے روز جواب موجود ہے یا اللہ ہم نے تو تیرے اس کے مطابق عمل کیا آگے ہدایت تو تیرے اختیار میں تھی اور اگر معاملہ ہو گیا الٹا ڈھیل دو جی ڈھیل دو ڈھیل دو بچوں کو ڈھیل دو ایسے ان کا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے اور اس کے بعد وہ بن گیا ولی اللہ وہ بن گیا خدا لکن و بن گیا کہیں بہت بڑا ولی اللہ بن گیا قیامت میں گردن تمہاری پکڑی جائے کہ اس کا آگے بڑھنا یا نہ بننا وہ تو ہماری دستگیری سے ہے. نالائق تو نے اولاد کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا روک تو کیوں نہیں کرتا تھا مناسب سرا موقع پر کیوں نہیں دیتا تھا نگرانی کیوں نہیں کی وہ ولی اللہ بنیا تو ہمارا کرم ہو گیا تجھے تو لے جائیں گے کھینچ کر جہنم میں تو نے اپنا فرض کیوں ادا نہیں کیا محسل ربہ فرن مرسلو و صلی ربہ ربا ہو سامری کا نام بھی موسیٰ تھا اور اس کی پرورش کی جبریل علیہ السلام نے سامری کی پرورش کی جبریل علیہ السلام نے وہ تو اتنا بڑا کافر اور حضرت موسا علیہ السلام کی پرورش کی فرعون نے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا رسول تو کیا بننے والا کیا نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی خدمتیں ہیں مقدرات میں سے ہیں بندہ تو بندہ ہے کہ اللہ کے قانون پر عمل کرے ایک بات مدرسے کے بارے میں بھی بتا دوں کچھ تو مولوی ہیں نا یہ مولوی مجاہدہ بیٹھے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر کے اللہ تعالیٰ قبول کروں وہ اسی کے ساتھ کے بندہ جو ہے بندہ, بندہ تو اس کا محصور ہے کہ تو نے ہمارے قاعدے کے مطابق کام کیا یا نہیں کیا دارالعلوم کے بند کے سر پرست تھے حضرت مولانا گنگو ہی قد سے اس زمانے میں قصبے کے ایک شہری نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے رکن بنایا جائے دار کا مجھے بھی رکن بنایا جائے وہ اہل سربت میں سے تھا اور صاحب اثر تھا مگر وہ اس لائق نہیں تھا شریر آدمی تھا دین میں پورا نہیں تھا حدر گم قدس سے روز کو رکن نہیں بنا رہے تھے حضرت حکیم الماء خد سے سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کو خد سر سے کی خدمت میں لکھا کہ زبانی عرض کیا کہ اگر آپ اس کو روکن بنا لیں تو اچھا ہے میری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کیوں اس لیے کہ اس کو روکن بنا بھی لیا تو اکثریت ہم لوگوں کی ہے اتنے ارکان میں اگر ایک نالائق ہے تو اس کی آواز سنے گا کون فیصلہ تو وہی وہ ہوگا جو ہم سب لوگ کریں گے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو رکن بنا لیں اور اگر نہیں بناتے تو یہ با اثر ہے اہل سربت میں سے ہے بڑے اس کے تعلقات ہیں یہ دار کو نقصان پہنچائے گا اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اب بنا لیں حضرت گنگوئی قدسہ سروں کا جواب سنیے حضرت گنگوئی کا تفقو بصیرہ رہا اتنا بڑا مقام ہے کہ ماضی کریم میں اتنا بڑا تفق کو کہیں ملتا نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ دیو نام ہے حضرت گنگوئی کا جتنی بنیاد انہوں نے رکھی ہے دوسرا کوئی ان کے ہم فلا کوئی نہیں ہو سکتا حضرت حکیم الما قدس سے سیروں کی جو صحیح تربیت کی تو حضرت گنگوی خود سے سیروں نے کی یہ سارا مسئلہ انہیں کا لگا ہوا ہے اب جواب سنیے در گنگوہی قدس سے سیروں نے فرمایا کہ ہرگز گز نہیں بناؤں گا اس کو کیوں اس لیے کہ اگر اس کو رکن بنا لیا اور پھر فرض کر لی جائے کہ داردعلوم کو نقصان پہنچا اولا تو نقصان پہنچے گا نہیں اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے نقصان نہیں پہنچے گا فرض کر لیں بفرض محال کہ چلیے نقصان پہنچ گیا تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ داردعلوم بند ہو جائے گا یہی ہوگا نا اور کیا کر لے گا تو میرے پاس یہ جواب ہوگا میں حکم کا بنتا ہوں میں نے اس کی اور کامیاب سو... میں نے اس کو بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوا کہ نالائق تو کیوں بنایا اگرچہ دار العلوم کتنی ترقی کر جائے مگر سوال اگر یہ ہو گیا کہ نالائق کو رکن کیوں بنایا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جانا پڑے گا جان لو اس لیے دار رہے یا نہ رہے نالائق کو رکن تو ہر گرد نہیں بناؤں یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوئی کہ وہ چیختا چلاتا رہ گیا دار العلوم برابر ترقی بے ترقی ترقی بے ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہی یہ مثال بھی اسی لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق عمل کرنے میں آخر میں بشرط ہے کہ یہ شرطیں پوری پہلے ادا ہو جائیں دینداری کو مقدم رکھیں پھر استشارہ جو اس کی شرطیں بتائیں ان پر عمل کریں پھر استخارہ بھی کریں اور پھر فض اعظم دفت اللہ اس کی ایک مثال بھی بتا دیں غالبا غزہ احد کے بارے میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استشارہ کیا کہ ہم باہر جا کر لڑیں یا یہ کہ مدینے کے اندر رہ کر حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ اندر رہیں اور جو اور کوئی تجربہ کار حضرات تھے ان کی بھی یہ کہ اندر ہی رہیں تو زیادہ دفاع زیادہ مستحکم ہوگا اور جن میں جوش جہاد تھا انہوں نے کہا کہ نہیں باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے تو حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوشیلے نوجوانوں کی رائے کو قبول فرما لیا اس وقت میں تو وہ یہ حکم ہے فائض اعظم دفتہ کل علامہ استشارہ کی بات جب آپ نے ایک کام کر لیا پکا ارادہ کر لیا تو جو گزر دیا گزرنے دو ستر شہید ہوئے ستر, ستر شہید ہوئے کتنا بڑا عالم یا کتنا بڑا حادثہ مگر یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہوتا رہے اب کام اپنے اللہ کے حکم کے مطابق مشورے سے کام کر وہ ہو گیا اب جو کچھ ہوتا ہوتا رہے مرتے ہیں تو اللہ کے رضا کے مطابق زندہ رہتے ہیں تو اللہ کے رضا کے مطابق نفع ہوتا ہے اللہ کے رضا کے مطابق نقصان ہوتا ہے اللہ کے رضا کے مطابق وہ نقصان تو ہے نہیں تمہاری نظریں اس کو نقصان سمجھ رہی ہیں تو ذرا برابر بھی پھر تردد نہیں رہنا چاہیے ایک تو ان شرائط کے بعد کام کریں یا نہ کریں وہ تردد نہیں ہونا چاہیے ہمت کر کے فیض عظم تفتبہ فیض ولا ہمت کر کے جدر کو رجحان ہوا کام کر ڈالیں زیادہ سوچتے نہ رہیں اور کام کرنے کے بعد پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا تو اس پر بھی تردد نہ کریں کہ اگر نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا اور کر لیتے وہ ایسا ہو جاتا ایسی چیزیں یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے یہ بہت سی چیزیں سامنے ایسی ایسی آتی رہتی ہیں تو اس لیے آج رات ہی سے خیال ہو رہا تھا کہ اس بارے میں یا تو کی مغمول لکھوں یا یہ کہ کسی کیسٹ میں بھر دوں اور کے کی کے بعد خیال آیا کہ چلیے آج اسی کی کیسٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ ظاہر اور باقی ان شاء میں اپنی مرضی کے مطابق ہمیں مکمل طور پر دین دار بنا لیں اور دیندار بننے کے بعد جو حالات بھی گزریں خواہ بظاہر اچھے خواہ بظاہر برے ان تمام حالات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے محمد آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت اور جان لیتا پریشانیوں کے کیوں گرفتار فرمان وسلم کل امتی معافن میری پوری امت کو مواف کیا جا ہے مگر بغاوت کرنے جاریف دکھائی میں موجود ہے اللہ تعالی کی دل میں اللہ کے صورت مبارکہ سے نفرت کو ایمان تھا نمبر دو شرحی پردہ نہ کرنا وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرم پرد ہے نمبر ایک چچا زاد نمبر دو ماند. نمبر چار خالہ زاد نمبر پانچ دیور نمبر گیٹ نمبر سات نندوئی نمبر آٹھ ٹہنوئی نمبر نو پھوکھا نمبر دس خالو نمبر گیارہ شوہر کا بھتیجا نمبر بارہ شوہر کا بھانجا نمبر تیرہ شوہر کا چچا نمبر چودہ شوہر کا مامو نمبر پندرہ شوہر کا پھوٹھا نمبر سولہ شوہر کا خالو تیسری بغاوت مردوں کا ٹپنے ڈھانکنا چوتھی بغاوت بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا کھنچوانا دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ پڑھنا نمبر پانچ جانا بازت نمبر دوست نمبر سات آرام کھانا بینک اور نمبر آٹھ کرنا اور اللہ تعالیٰ اپنی رقمت آگے ضرورت سے اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی راپر سے بچنے کی کوشش آگاہ فرما کر دنیا و آخروں کو ہر قسم کے آزاد اور ہر قریب سے نجات افغان کرنا جو مضمون سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی رکیے چودہ اللہ تعالیٰ کی ان اعلانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آفرت متفق عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے فقی العصم حضرت مفتی رشید احمد صاحب البینبی متدالعلی کا واض اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اسنان کی کیسے سنیں جان لیوا پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے پیر بہدف کی پذیر نسخے آدمائیں اور انہیں نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رش سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھی <تصفيق> أبنائكم أبنائكم إخوانكم وأزجاجكم وعيش يغطبكم وأمرا لي قطبت منها تجاوة شون كسابها بمساك مفروا معها أحب إليكم من الله العسل بجهاد مجهاد في سبيل ففر جہاد کے موضوع پر بات چل رہی ہے گزشتہ بیان کے سن میں یہ بتایا تھا کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے قائم کی جائے دنیا پر جو شیفانی حکومتیں چل رہی ہیں ان کو ختم کر کے رحمان کی حکومت کو کیسے قائم کیا جائے اس کا طریقہ کیا ہے پھر جب قائم ہو جائے تو اس کو باقی رکھنے کی تدبیر کیا ہے کہ پھر شیطانی قوت دوبارہ لوٹ کر نہ آئے باقی رہے ایک بات تو یہ ہے جو آج بیان کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ طور پر اپنی مرضی کے مطابق بیان کروا دے بلا بلا دوسرا ایک بہت اہم موضوع یہ ہے کہ آج کا مسلمان جہاد کا دشمن کیوں ہے صرف یہ نہیں کہ یہ جہاد میں شامل نہیں ہوتا نہیں کرتا اتنی سی بات نہیں ہے بلکہ آج کے مسلمان جہاد کے دشمن ہیں یہ دشمن کیوں ہوں اور ان کے دشمنی کا علاج کیا ہے کہلائیں مسلمان اور اس کے باوجود قرآن کریم کے شرح احکام اور اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرع ارشادات کے دشمن ہوں تو ایمان میں نہیں ان کا کہاں رکھا ہوا ہے قرآن کریم میں پیتال پاتالو پوتلو یا قتلون یو قتلون معلوم نہیں سارے آ جائے ہیں, نہیں پھر لو یہ پتلون یو پتا لو پتولو اور کچھ رہ نہیں لیا پتےل پورا پرانے کریم اول سے آخر تک پڑھ جائیں تو قتال ہی قتال ہاں پیتال کا لفظ بھی مستقل بھی ہے کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فیصل فرما دیا تو ان پر قتال ہم نے فرض کر دیا ہے مگر یہ فرض ایسا ہے کہ بڑا کڑوا لگتا ہے بہت کڑوا قرآن پڑھ کر مٹھائیاں کھا لینا شیرینی تقسیم کر لینا جن بھوت بگانے کے لیے خوانیاں کرا لینا یہ تو بہت بہت اچھا ہے قرآن بہت میٹھا میٹھا ہے اسے قرآن میں پینتالیس